اب سورت الکبوت کا آغاز ہے مکی ہے ہجرت سے پہلے نزول ہوا قرآن پاک کی ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر انتیس ہے اور نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر پچیاسی ہے اس میں 69 نائن آیتیں ہیں اور سات رکو ہیں ان مکڑی کو کہتے ہیں مکڑی جو کیڑا ہے اس سورہ مبارکہ میں مکڑی کا ذکر ہے اسی مناسبت سے اس کا نام ہے سورت الکبوت بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو بہت زیادہ مہربان نہایت رحم کرنے والا الف لام مین حروف مقطعات جن کے معنی اللہ جانے اور اللہ کی عطا سے اس کے محبوب جانتے ہیں مسلمانوں پر جو مشکلات آئیں تو مسلمان حضور کے پاس گئے اور کہنے لگے ہم پر بڑی مشکلات ہیں کافر بڑا ظلم کر رہے ہیں اس پر آئے تریباً نازل ہوئی آ حسیبن ناسو این یت یقولو آ کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ چھوڑ دیے جائیں گے صرف اس بات پر کہ انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لائے صرف ایمان لانے سے وہ جنت میں چلے جائیں گے آزمائشیں آئیں گی اسلام پر تم کتنے پختہ ہو اس کا امتحان ہوگا وہ لا یوف <يُفْتَنُون> کیا انہوں نے یہ سمجھا ہے کہ ان کی آزمائش نہ کی جائے گی آزمائشیں تم پر بھی آئیں گی اور تم سے پہلے لوگوں پر بھی آئیں ہیں تو مشکل کے اندر گھبرانا نہیں ہے کیسے بھی حالات ہوں انسان بھوکا رہ جائے مگر اللہ کی نافرمانی نہ کرے والا قد فتن الَّذِينَ من قَبْلِهِمْ ہیں بے شک ان سے پہلے لوگوں کی ہم نے آزمائش کی فلایا من اللہ ضرور بضر اللہ تعالی لوگوں پر ظاہر فرمائے گا الَّذِينَ صَدَقُوا ان لوگوں کو جو سچے ہیں اور فرمایا اور ضرور ب ولا ضرور ولایا اللہ ضرور ب ضرور اللہ تعالیٰ ظاہر فرمائے گا الکاظبین جو جھوٹے ہیں جو بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں مگر جب مشکل آتی ہے تو پیچھے ہٹ جاتے ہیں جو اپنے دعوے میں سچے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ ظاہر فرمائے گا اور ان کے درجات بلند فرمائے گا دعویٰ تو ہمارا بھی ہے غلام ہیں غلام ہیں نبی کے غلام ہیں غلامی یہ رسول میں موت بھی قبول ہے یقیناً ہر مومن کی یہی سزا ہونی چاہیے مگر سوال یہ ہے کہ کیا حضور کی سیرت حضور کی سنتوں پر عمل کرنے میں دنیا بھی کوئی مشکل آتی ہے کوئی کاروباری بظاہر نقصان نظر آتا ہے جھوٹ سے بچنے میں حرام سے بچنے میں تو کیا ہم یہ قربانی دینے کو تیار ہیں کیا ہم حضور کی سنتوں پر عمل کر کے لوگوں کے تانے برداشت کر سکتے ہیں موت بھی قبول ہے تو کیا وہ تانے برداشت نہیں کر سکتا بس مومن تو یہ ہے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ اگر سارے دنیا کے لوگ روٹ جائیں مجھے اس کی پرواہ نہیں بس میرا رب مجھ سے ناراض نہ ہو میرے محبوب مجھ سے ناراض نہ ہو ام ہسب الملون سی آتی این یس جن لوگوں نے گنا کیے کیا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہم سے آگے نکل جائیں گے ہمارے عذاب سے بچ سکیں گے یا کمون وہ بہت ہی برا سوچتے ہیں بہت ہی برا فیصلہ کرتے ہیں من کانا یار جو کوئی اللہ سے ملاقات کی امید رکھتا ہو فجر اللہ لآتن بے شک اللہ تعالی نے جو اس کے لیے مقرر کیا وہ ضرور اس کے پاس آئے گا وہ سمی و غالیب اور اللہ سننے والا علم والا ہے یعنی جو اللہ سے ملاقات کی امید رکھتا ہے نیکی کرتا ہے تو ضرور اسے نیکی کا صلہ دیا جائے گا ومن جاہدا اور جو کوئی دین اسلام میں کوشش کرے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کوشش کرے فعن نما یو ہی تو وہ خود اپنے نفس کے بھلے کے لیے کوشش کرتا ہے نیکی کا بھلا خود ہمارا ہے ہم نیکی کر کے کسی پر احسان نہیں کرتے بلکہ خود اپنے لیے دنیا اور آخرت میں آسانی پیدا کرتے ہیں ان اللہ انلعال بے شک اللہ تعالی سارے جہان والوں سے بے پرواہ ہے وہ کسی کا محتاج نہیں اسے کسی کی عبادت کی حاجت نہیں آمن وہ عامل الصالحات اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور اچھے عمل انہوں نے کیے لنو کف سی آتی ہیں ضرور ہم ان سے ان کی خطاؤں کو مٹا دیں گے آسن الدی کانو یا ملود اور جو انہوں نے اعمال کیے اس میں سے سب سے اچھے عمل کا ہم انہیں بہت اچھا سنا دیں گے وسوئنل انسان اب والدی وہ اور ہم نے وسیعت فرمائی اللہ تعالی موت سے پاک ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا ہے تو یہاں وسیعت کے معنی ہے سخت تاکید فرمائی انسان کو کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ حسنان اچھا سلوک کرے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا انتہائی ضروری ہے اس کے لیے یہ کیسٹ آپ بار بار سنیں والدین سے محبت کیجیے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے والدین کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے لیکن جب بھی والدین کی بات آتی ہے تو یہ بات یاد رکھ لیجیے کہ اگر والدین اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کا حکم دیں اگر والدین شریعت کے خلاف حکم دیں تو ان کی بات نہیں مانی جائے گی مثلا والدین کہیں بیٹا جھوٹ بول دو یہ نقلی مال ہے اسے اصلی بتا کر بیچو یہ میڈ ان جاپان لکھا ہے مگر یہ حقیقت جاپان کا نہیں ہے یہ جالی اس پر مہر لگی ہے تم کسی کو مت بتانا تو ایسی صورت میں باپ اور ماں کی باتیں نہیں مانی جائیں کیونکہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی میں کسی کی فرما نہیں ہو سکتی ہاں ایسے موقع پر بھی والدین سے لڑنا جھگڑنا یہ جائز نہیں سر جھکا کر کہہ دیں کہ میں جھوٹ نہیں بول سکتا میں گناہ نہیں کر سکتا پھر وہ ماریں تو مار کھا لیں وہ ڈانٹیں تو ڈانٹ سن لیں مگر بدتمیزی اس وقت بھی کرنے کی اجازت نہیں حضرت سعد رضی اللہ تعالی نے کو اپنی ماں سے بڑی محبت تھی جب آپ ایمان لے آئے تو ان کی ماں کو پتا چلا تو ماں نے کھانا پینا چھوڑ دیا اور کہا کہ میں بھوکی مر جاؤں گی تو کافر ہو جا مشرک ہو جا حضرت ساد روتے ماں کی حالت دیکھی نہ جاتی ماں مشرکہ تھی اب وہ کہتی تو مشرک ہو جا اور اسلام بھی نہ چھوڑ سکتے تھے ایک دن اپنی ماں سے کہہ دیا کہ ماں مجھے تجھ سے بڑی محبت ہے مگر تو بھوکی رہ رہ کر مر جائے تیری ایک جان کیا تیرے جسم میں ہزار جانو اور ایک ایک کر کے سب نکل جائے پھر بھی میں اسلام کو نہیں چھوڑوں گا بس یہ سننا تھا کہ ماں نے بھوک ہڑتال کو چھوڑ دیا اور کھانے پینے لگی پھر آپ نے دعائیں کی اللہ تعالیٰ نے ان کی ماں کو بھی ہدایت عطا فرمائی تو ماں باپ سے محبت اپنی جگہ ہے مگر ماں باپ کی محبت کی وجہ سے ہم اپنی آخرت کو تباہ نہیں کر سکتے جو شریعت کا حکم ہے وہ سب سے پہلے مقدم ہے وہ ان جا ہدا کا اور اگر یہ دونوں کوشش کریں تجھ پر لیکریکا بھی کہ تو میرے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے ما لئی سل کبھی علم کہ جس کا تجھے علم نہیں یعنی اللہ کے سوا تو کوئی شریک ہے ہی نہیں کوئی خدا ہی نہیں صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک ہے فلاں تو ہو تو ان دونوں کی بات نہ مان کی لیہ مر تو اپنی آخرت کی فکر کر میری ہی طرف تم سب کو لوٹ کر آنا ہے ف پھر میں تمہیں خبر دوں گا بیما کن تم ان تمام کاموں کی جو تم کیا کرتے تھے وہ لدین آمن اور وہ لوگ جو ایمان لائے وہ آمین السو اور انہوں نے اچھے عمل کیے لند في فصول ضرور ب ضرور ہم انہیں نیک لوگوں میں داخل کریں گے اسی طرح یہ بات یاد رکھیں کہ عورت پر شوہر کی فرما برداری ضروری ہے مگر شوہر اگر شریعت کے خلاف حکم دے تو بیوی شوہر کی بات نہ مانے شریعت سب سے پہلے مقدم ہے شوہر اگر پردے سے روکے نماز سے روکے شوہر اگر ٹی وی دیکھنے پر مجبور کرے اور عورت بچنا چاہے وہ بچے تو کل بروز قیامت اس کی کوئی پکڑ نہیں ہوگی وہ شوہر کی نافرمان نہیں لکھی جائے گی کیونکہ شوہر کی فرما برداری کرتے ہوئے اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتے تو ان سے کہہ دیا جائے کہ آپ ہمیں جان سے مار دیں تب بھی ہم یہ کام نہیں کر سکتے پھر وہ ظلم کریں تو ان کے ظلم کو برداشت کریں اللہ تعالیٰ اسے حضرت بی بی آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ جنت میں حضور کا پڑوس عطا فرمائے گا کہ حضرت بی, بی آسیہ نے فرون کی سختیوں کو برداشت کیا تو اللہ تبارک کا تعالی جنت میں حضرت بی بی آسیہ کو حضور کا عطا فرمائے گا وہ میننا سے اور لوگوں میں سے میں کولو باس کہتے ہیں آ منا ہم اللہ پر ایمان لائے فیزا دیا فل کہہ تو دیتے ہیں دعوے تو بڑے کرتے ہیں پھر جب اویا انہیں تکلیف دی جاتی ہے فی اللہ کے راستے میں مشکلات آتی ہیں حرام اور حلال جائز و ناجائز ان معاملات پر عمل کرنے میں نفس رکاوٹ بنتا ہے یا رشتے دار رکاوٹ بنتے ہیں یا کوئی ظلم کرتا ہے جا اعلی فتن کا آداب اللہ تو وہ لوگوں کی تکلیف کو اللہ کے عذاب کی طرح سمجھتے ہیں یعنی جیسا اللہ سے ڈرنا چاہیے تھا وہ لوگوں سے ڈرتے ہیں اور لوگوں کی وجہ سے اسلام کو چھوڑ دیتے ہیں یا گناہوں میں پڑ جاتے ہیں یہ کمزور ایمان والے ہیں ملا ان جا نسروں میں کا اور اگر تمہارے رب کی طرف سے مدد آ جائے لئے کو انا کنا تو ضرور بضرور وہ کہتے ہیں کہ بے شک ہم تمہارے ساتھ ہیں یعنی منافقین جن کے دل میں ایمان نہیں اگر مسلمانوں کو فتح ہو تو کہتے ہیں ہم بھی تمہارے ساتھ ہیں مال غنیمت دو اور جب مسلمانوں کو شکست ہو تو کہتے ہیں خدا کا شکر ہے کہ ہم جنگ میں نہ گئے ورنہ مارے جاتے اوسم واہ سدور کیا اللہ تعالیٰ لوگوں کے سینوں کی باتوں کو نہیں جاننے والا یقیناً جاننے والا ہے تو پھر یہ دل کے اندر کفر کیوں رکھتے ہیں دل میں بھی ایمان رکھیں کیا لوگوں کو یہ بیوقوف بناتے ہیں اللہ تبارہ و تعالی سے وہ ڈرتے نہیں کہ اللہ ان کے دلوں کے حال کو جانتا ہے والا یا اعلی اور ضرور بضرور ظاہر فرمائے گا اللہ اللہ تعالی اللہ دینا ایمان والوں کو ظاہر فرما دے گا اور بتا دے گا کہ کون ایمان والے ہیں عنافقین اور ضرور ضرور اللہ تعالی منافقوں کو بھی ظاہر کر دے گا اور لوگوں کو پتہ چل جائے گا کون منافق ہے کفر اور کافروں نے کہا لل لدین اس آیت کو وہ والدین غور سے سنے اور وہ شوہر بھی غور سے سنے اور وہ ماں بھی غور سے سنے وہ سیٹ بھی غور سے سنے جو اپنے ملازم کو یا اپنی اولاد کو یا اپنی بیوی بی کو گناہ کا کہتے ہیں اور جب وہ کہے کہ بھائی مجھے ڈر لگتا ہے یہ تو گناہ ہے تو کہتے ہیں تم میرے کہنے پر گناہ کر لے تم میرے کہنے پر گناہ کر لو اس گناہ کو میں اپنے سر پہ لیتا ہوں کسی کے سر پہ لینے سے گنا کسی کے سر پہ نہیں آتا جو گناہ گار ہے اسے گناہ کی سزا ملے گی اور جہاں تک تعلق ہے گنا کی ترغیب دینے تو گنا کی ترغیب دینے والا بھی گنا میں شریک ضرور ہے یعنی باپ نے بیٹے سے کہا جھوٹ بول دے بیٹے نے کہا ابو میں تو جھوٹ نہیں بولوں گا گناہ ملے گا تو باپ کے تو جھوٹ بول لے اس جھوٹ کا میں ذمہ دار ہوں تو باپ ذمہ دار نہیں ہوگا بیٹے نے جھوٹ بولا اس کے ناما اعمال میں جھوٹ لکھا جائے گا ہاں باپ کو جھوٹ کی ترغیب دینے اور جھوٹ کا حکم دینے کا گناہ اس کے نام اعمال میں لکھا جائے گا اسے گناہ جاریہ بھی کہتے ہیں کہ انسان کسی کو گنا کی طرف لگا دے جب تک وہ گنا کرتا رہے گا وہ قبر میں بھی پہنچ جائے تو اس کے نام آئے میں گنا لکھے جاتے رہیں گے کفرو اور کافروں نے کہا لدین آمن ایمان والوں سے اتبعو سبیلنا ہمارے راستے کے پیچھے چلو تو مسلمانوں نے کہا کہ بھائی ہمیں ڈر لگتا ہے ہمیں شرک کو کفر کرتے ہوئے اللہ کا خوف آتا ہے ہم اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں تو کافروں نے کہا ول نا مل ہم تمہاری خطائیں اٹھا لیں گے اس بوجھ کے ہم ذمہ دار ہیں فرمایا یہ دوسروں کے کی بوجھ کیا اٹھائیں گے یہ خود کل بروز قیامت ہلاک ہو رہے ہوں گے وما ہوم ہا من ختو یا من شعین وہ ان کی خطاؤں میں سے کچھ بھی نہیں اٹھا سکیں گے خود ان کا بوجھ ہی انہیں تباہ کرنے کے لیے کافی ہوگا اور جس نے ان کے کہنے پر گنا کیا وہ گنا سے معصوم نہیں ہوگا محفوظ نہیں ہوگا بری نہیں ہوگا اس کے ناما امال گناہوں سے گندے ضرور ہوں گے انہم نہ لکا دبور بے شک یہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں یہ کسی کے گناہوں کو اٹھا کر اسے پاک نہیں کر سکتے ولا یا اور ضرور بس ضرور یہ بوجھ کو اٹھائیں گے ان کے بوجھ کو اٹھائیں گے مگر یہ بوجھ کون سا ہوگا کہ سامنے والے کے گنا میں کوئی کمی نہ ہوگی بلکہ یہ بھی گنا میں شریک ہوں گے اور دونوں کو برابر برابر گناہ ملے گا وہ اص کالم اور ان کے بوجھ کے ساتھ وہ اور بوجھ بھی اٹھائیں گے اور زلیل و رسو ہو جائیں گے والا یوس القیامت یاما کانو یفتر اور ضرور بضرور کل بروز قیامت ان سے ضرور پوچھا جائے گا ان باتوں کے بارے میں جو جھوٹ بولتے تھے جو لوگوں کے ذہنوں کو خراب کرتے تھے ان سے پوچھا جائے گا کہ تم نے, تم نے جھوٹی باتیں لوگوں کو کیوں بتائیں اور تم نے انہیں دین سے دور کرنے کی کوشش کیوں کی ان تمام باتوں کا خلاصہ یہی ہے کہ ہم کسی کی باتوں سے متاثر نہ ہوں ہم وہ دیکھیں جو اللہ کا حکم ہے جو رسول اللہ کا حکم ہے وہ زندگی گزاریں جس کے مطابق صحابہ اور بزرگان دین نے زندگی گزاری اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق و سعادت عطا فرمائیں